الحمد لله, لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَصْحَابَ ولقلافم اللہ خیر انامدون اوسانشکرولا ان فما ان او الله من قومی ان فیزا لکھ آیا دنیا سمیات اللہ حسین رب شاہلی صدری و یسریلی امری واہن العقت من السانی یفقو قولی اماہم ربنا جمنا رشدنا واز من شرور ان فسینا حقم حقا, حقا نت باخ وار نل باق لم ورز نچ تنا ربل عالبین اور ہم نے بھیجا نور کو ان کی قوم کی طرف تو رہے وہ ان کے ماں بین ایک ہزار برس سے پچاس برس کم تو آ پکڑا انہیں طوفان نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے شرک میں مبتلا تھے تو بچا لیا ہم نے انہیں بھی اور کشتی والوں کو اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے بندگی کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو اسی کا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پوج رہے ہو وہ بت ہیں اور یہ تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں یقیناً جنہیں بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے نہ رزق کا اختیار رکھتے ہیں بس رزق تلاش کرو اللہ ہی کے ہاں بندگی کرو اسی کی اور شکر کرو اسی کا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کے بعد دو آیات میں نے مزید پڑھی ہے کما کا نہ جواب قوم ہی اللہ کالک طلوح اور ہر تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا مگر صرف یہ کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو تو ہم نے بچا لیا اسے آگ سے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے ان نمبر تخص دون اندون اللہ اوسانہ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بت اختیار کر لیے ہیں مبت باتا بین کمفیل حیات دنیا اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل سبب اس حیات دنیاوی میں تمہاری آپس کی محبت اور مبت ہے ثم یومت قیامت یکفر و باز حکم پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے بعض بعض کا بلان بازم باغا اور لانت کرے گا تم میں سے بعض بعض پر با النار اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ و من ناصرین اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مددگار صدق اللہ العظیم جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ ان کے ان تین درمیانی رکو میں انبیاء غسل کے حالات کا جو تسکرہ ہو رہا ہے تو ایک دو طرفہ تصویر ہے کہ جو سامنے آ رہی انبیاء کا کردار ان کی دعوت ان کا صبر ان کی استقامت ان کا تحمل یہ گویا کہ ایک مثال ہے قابل تقریب مثال اہل ایمان کے دوسری طرف کفار کا طرز عمل اور ان کی طرف سے تشدد دعوت حق کے مقابلے میں ان کا رد عمل یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کو مکے کے کافروں کو یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا اور جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو بحث ہے اس وقت صبر اور مساورت کی اس کے ساتھ متعلق ہے گزشتہ نشست کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اگرچہ امود کے اعتبار سے جو تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا اس کی اصل حقیقت تو بیان ہو چکی ہے یہاں یہ واقعہ کیوں لایا جا رہا ہے یہ بات انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر جان لیجئے کہ ان میں تاریخ کا بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر ایک جگہ تفصیل سے آ گیا ہو قرآن مجید کی ایک سو چودہ آیتوں میں سے اٹھائیس آیتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہے کہیں تفصیل سے کہیں اجمالاً کہیں ایک پہلو کہیں دوسرا پہلو اور وہ در حقیقت جس سورت میں وہ تذکرہ آیا ہے اس کے عمود کے ساتھ متعلق اس سورت کا جو اصل مضمون ہے اس کا جو عمود ہے اس کا جو مین تھیم ہے اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں سے جو پہلو متعلق ہے اس کو نبایا کیا گیا دو صورتیں خاص طور پر وہ ہیں کہ جن میں تفصیل آئی ہے ایک تو سورہ نوح ہے دو رکوع پر مشتمل اس کا تو نام ہی سورہ مبارکہ کا سورہ نوح ہے اور سورہ ہود میں بھی دو رکوع باقی کئی صورتوں میں ایک ایک رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل اور بتیا میں پھر چند آیات ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین لیکن مختصر ترین ذکر ہے تاریخی اعتبار سے ایک بات واضح کر چکا ہوں کہ تقریباً زمانہ جو ہے آج سے سات ہزار برس قبل کا ہے یہ جو واقعہ پیش جہاں آیا ہے تاریخی اعتبار سے اس کے ساتھ ہی ساتھ جغرافیائی جو, جو پس منظر ہے وہ بھی جان لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن اور جہاں تک بات سمجھی جا سکی ہے آج تک معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر نسل آدم صرف کسی علاقے میں آباد تھی ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی پورے پورے ارضی میں نوع انسانی پھیلی نہیں تھی بلکہ نسل آدم کا جو اولین جو مسکن ہے یہ علاقہ ہے جسے آج کی زبان میں کردستان کہا جاتا ہے عراق کا شمالی حصہ دریائے دجلہ اور فراد جو ہے نیچے تو آ کر آپ کے جنوبی علاقے میں دونوں مل جاتے ہیں پھر شت العرب کی حیثیت سے وہ پھر خلیج فارس میں جا کر وہ دریا گرتا ہے لیکن اوپر یہ کھلتے جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو دو وجود میں آیا ہے اس کا جو شمالی علاقہ ہے اور یہ اکثر و بیشتر پہاڑی علاقہ ہے یہ ہے مسکن حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا اور یہ سوال رہا ہے وہ کے تین کے سامنے کہ جو سیلاب آیا تھا آیا وہ پورے روح ارضی پر تھا یا یہ کہ وہ صرف اسی علاقے میں محدود تھا تو دونوں آ رہا ہے اور دونوں کے لیے دلائل بھی موجود ہیں پہلی بات کے لیے یہ دلیل دی گئی ہے اور بڑی قوی دلیل ہے کہ بہت سے اونچے پہاڑوں پر بھی دریائی جانوروں کے ڈھانچے ملے سمندری جانور کا ڈھانچہ پہاڑ پر کیسے پہنچ گیا یہ فوسز جو ہے اس کے لیے ایک ہی توجہ دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سیلاب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور دور تک جو ہے جب وہ سیلاب کے اثرات پہنچے ہیں تو وہاں پر جو دریائی اور جو سمندری جانور تھے وہ بھی اس سیلاب کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور یہ گویا کہ پورے پورے ارضی کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے معاملہ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ چونکہ پوری نسل انسانی اس وقت تک صرف اسی علاقے میں آباد تھی یہیں یہ سیلاب آیا اور بعد میں پھر حضرت انو علیہ السلام کی نسل سے جو پھر نسل آدم چلی ہے اس لیے ان کو آدم ثانی کہا گیا ان کے تین بیٹے تورات کی روایت یہی اور کافی حد تک قابل اعتماد معلوم ہوتی ہے کہ نسل انسانی جو ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلیے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس اور پھر یہاں ہی سے در حقیقت یہ مختلف علاقوں میں لوگ جا کر آباد ہوئے واللہ اللہ عالم جی ویلز نے ایک تعبیل کی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیلاب جو آیا اس کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ میڈیٹرین جو سمندر ہے بہرح کلزم اس کی سطح بلند تھی اور یہ جو مغربی ساحل ہے ایشیا کا شام کا اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا تھا اور یہ علاقہ نشے بھی تھا ایک وقت میں ایسا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ ادھر سے کوئی سوراخ ہوا ہے راستے بن جاتے ہیں جیسے بڑے, بڑے بڑے بند جو ہے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بنائے ہوئے گھونسلوں کی وجہ سے وہ بل جو ہے ٹوٹ جاتے وہ ٹوٹتے رہے ہیں اس لیے کہ پانی تو اسے ذرا سا بھی راستہ مل جائے نکلنے کا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا راستہ بڑھاتا خود رہتا ہے تو یہ ایک توجہ کی ہے جیویلس نے اپنی تاریخ میں اور اس نے بھی مانا ہے کہ اس کے آثار موجود ہیں جو علم طبقات نرس کے ماہرین ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑے علاقے پر بہت عظیم سیلاب آیا وہ سیلاب ہے کہ جس سے اس پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا وَلَقَدْ سلنا نوحا نلا قَوْمِهِ ہی فِيهِمْ سفیم الفصلت نلا خمسین عامہ فاخر رحم ال اللہ نے انہیں ہلاک کیا اس لیے کیا کہ وہ سب کے سب بحثیت مجموعی ظلم کرنے والے کفر اور شرک پر اڑ جانے والے تھے فان جینا ہوا ہم نے نجات دی اب جہاں ہے کہ جو جوئی والا پہلو ہے اہل ایمان کے لیے کہ گھبراؤ نہیں حق و باطنی کی یہ کشمکش بل آخر جو ہے منتج ہوگی حق کی فتح پر اللہ کی نشرت آئے گی یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا تمہیں آزما رہے ہیں نہ صرف آزمائش مطلوب ہے تمہاری تربیت مطلوب ہے ان سختیوں سے گزرو گے ان بھٹیوں سے گزرو گے تو ذرے خالص بن کر نکلو گے اسی سے تمہاری تربیت کا سامان ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو بچایا یا نہیں بچایا ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا یا نہیں بچایا جیسے آگے چل کر ہم دیکھ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی جیسے کہ حضرت خباب عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اس میں مذکور ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت کی اور ہم نے شکایت کی کہ حضور اب تو یہ سختیاں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ادا تنوع لینا ادا تستنسرو لینا کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے کیا آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کرتے تو حضور نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے جسم کو آروں کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے گوشت لوہے کے کنگوں کے ساتھ ہڈیوں پر سے کورچ لیے گئے ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا لیکن انہوں نے سب و سواد کا مظاہرہ کیا خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سناار سے حضر بہت تک جائے گا اور اسے سوائے اپنی بھیڑوں بکریوں پر کسی بھیڑیے کے حملے کا یا پھر اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کے اور کسی شے کا خوف نہیں ہوگا امن ہوگا ہر اعتبار سے سکون جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو وہی بات فرمائی جا رہی فان جے نہ ہو وا ہم نے بچا لیا انہیں اور سفینہ کشتی والوں کو جو بھی کشتی میں سوار کیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام اہل ایمان اس میں بھی کوئی مسترد روایت تو مجھے نہیں ملی عام طور پر خیال ہے کہ وہ شاید ستر اسی افراد تھے میرا گمان یہ ہے کہ سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے تین بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا مامنا ماہو اللہ کلیل کلیل کا لفظ جو آتا عربی زبان میں وہ اے لٹل نہیں دی لٹل کے مفہوم میں آتا نہ ہونے کے برابر چار اور یہی جو میں نے حوالہ دیا تھا پچھلی اپنی نشست میں کہ ہندوؤں کی روایات میں آٹھ کی تعداد ہے کہ اس کشتی میں بچنے والے لوگ جو ہیں وہ کل آٹھ اس سے اندازہ ہوتا ہے شاید حضرت انو علیہ السلام کی بھی اپنی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ غرق ہوئی ہے انہی کے ساتھ رہی لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسری اور بیوی بھی ہو تین بیٹے اور ان کی بیوی ہے. تو اندازہ یہ ہوتا ہے بلّہ عالم جیسا کہ میں نے ارض کیا اسکوم اس میں کوئی تیقن کی بات نہیں ہے اس میں لیکن گمان یہی ہے اس لیے کہ اس کے بعد کی نسل جو ہے بدر حقیقت حضرت انو علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی کی ہے ورنہ تو یہ ہے کہ جو اور آپ کے ساتھ اگر نجات پائی ہے کچھ لوگوں نے کشتی میں تو ان کی بھی تو نسلیں آخر دنیا میں ہونی چاہیے تورات میں جو تفصیل میں ملتی ہے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزیں قرآن مجید کے بیان سے نہ ٹکرا رہی ہوں تورات کی ان کو قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے کوئی ہرے نہیں فرمایا وہ جاننا ہا آیت للعالمین اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے جاننا ہا ہاں کی زمیر کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے پورا واقعہ یہ پوری سرگست اس کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اس اعتبار سے جو بات درج کر چکا ہوں کہ اسی میں سبق مزمر ہے اہل ایمان کے لیے بھی صبروں و بات کا اور اسی میں کفار کے لیے بھی ایک دھمکی ہے کہ بال حق ہم غالب آئے گا تمہیں شکست ہو کر رہے گی اور اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا, کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں تم پر آ کر رہے گا لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور یہ اس اعتبار سے کبھی معلوم ہوتی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں موجود ہے فان جائے نہ ہو وہ اسحابت نہ تھے ہم نے بچایا انہیں یعنی حضرت ابو علیہ السلام کو نجات دی اور کشتی والوں کو اور کشتی کے ساتھ بجالنا ہاں ضمیر مولت سے اسے ہم نے ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے اس سے یہ گمان بلکہ مجھے تو گمان غالب سے بھی آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی سامنے آئے گی پوری دوڑ انسانی کے اور ویسے یہ کہ کوہ جودی آج بھی وہ ایک چوٹی ہے کوہ ارارات کی ایک سلسلہ ہے یہ پہاڑوں کا آربینیا جیارجیا اور ان کے ترکی اور یہ کردستان کے یوں سمجھئے کہ سنگم پر کوہ ارارات اور اسی کی ایک چوٹی جودی ہے لیکن وہ اتنی بلند ہے اور ہر چار طرف سے راستے اتنے مسدود ہیں اور مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ایکسپیڈیشن کا اہتمام کہ دوسروں کو اس کی کوئی احتیاط نہیں ہے لیکن بعض پائلٹس نے کچھ خبر دی ہے اس طرح کی کہ انہیں دوران پرواز محسوس ہوا ہے کہ چوٹی پر کوئی شہ کشتی نما موجود ہے لیکن قرآن مجید کا بیان جو ہے اس کی بنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی اور قرآن مجید کے اس پورے بیان قرآن ہی نہیں تورات دونوں کی صداقت کا گویا کہ وہ بو تھا ثبوت بنے گی بہرحال یہ داستان پہلی ہے مختصر ترین کہ جو انبیاء اور رسل کے ان حالات و واقعات کے ضمن میں اس پور مبارکہ میں آئی اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون کے اعتبار سے اصل ربط کا ایک کہ صبر و صبات یہ موجے پریشان خاطر کو پیغام نبے ساحل نے دیا حیدور مثالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو تمہیں تو ہے مسلمانوں چند سال ہوئے ہیں ذرا تصور کرو ہمارے بندے روح کا کیسے ساڑھے نو سو برس ان کے بیتے ہیں؟ اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو اور کی چھ سو برس تو کم سے کم ہوئے یا ان میں سے اگر چالیس پچاس برس نکال دیجئے وہی کے آغاز سے قبل کے تو ساڑھے پانچ سو برس اللہ کا ایک بندہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے استحزا ہے تمسکر ہے مذاق اڑ رہا ہے فکری چست کیے جا رہے ہیں اگرچہ چکران مجید سے کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کسی جسمانی تہذیب کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا اور غالباً اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ ایمان لانے والے ہی معدود چند تھے تو اس وقت کے جو بھی جو سردار تھے اس قوم کے ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا یہ تو اصل میں جو وائلنٹ اور جو تشدد کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اس وقت اب کے محسوس ہو کے اب کو خطرہ ہے ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کوئی چیلنج بن کر کوئی دعوت تحریک جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے. ورنہ اس وقت تک تو زبانی کلامی وہی تہذیب وہی ایزا جو زبان سے ہو وہی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تین برس تک ہوئی ہے فزیکل جو اسالٹ شروع ہوئی ہے اور جسمانی تعظیب جو شروع ہوئی ہے چوتھے برس اور وہ بھی اس وقت جبکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کے طبقے میں اور ہمارے غلاموں کے طبقے میں یہ دعوت پہنچ گئی ہے یہ تو گویا کہ جو سمجھیے کہ بارود گھر ہے اگر یہاں یہ دعوت قدم جما لے تو ہمارا پورا ایگزام جو ہے ایکسپلور ہو جائے تب پھر وہ مسئلہ جو ہے تعظیم المسلمین اور, اور پروسیکوشن کا شروع ہوا ہے اب دوسری داستان جو ہے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہاں پر اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے لیکن میں نے اس کی صرف چار آیات کا انتخاب کیا ہے دو شروع کی اور دو جہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز ہو رہا ہے وہ ابراہیم منصوب اس لیے ہے کہ یہاں بھی ارسلنا محظوب مانا جائے گا وہ ارسلنا اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا اس قال ال قوم احمود اللہ بحور جبکہ انہوں نے کہا اور دعوت دی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو وہی دعوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل مکہ تمہیں دے رہے ہیں وہی دعوت ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے جو تمہارے بھی جد امجد جد ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی خیر الکم انکل تم تالمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب علم ہو تمہیں کچھ علم حاصل ہو اندا تامدون مندون اللہ اوسانہ یہ جنہیں تم پوج رہے ہو ان بتوں کو جنہیں اللہ کے سوا تم نے اپنا معبود بنا دیا ہے بخل کو کا یہ خلق تم خود تخلیق کر رہے ہو اس ایک گڑی ہوئی بات ہے یہی بات ہے جو مختلف اسلوبوں میں آئی ہے انہیں الاسماؤں سب میں تمہان تم و یہ کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے تمہارے آباؤ اجداد میں یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں من گھڑت عقائد ہے کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں کوئی بنیاد نہیں تخلقون اس کا عفق تراش رہے ہو بنا رہے ہو گھڑ رہے ہو یہ جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیے ان دزیر تامدون امدن اللہ اچھی طرح سمجھ لو جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے رزق کا فتح ان دلہ رسک کا پس ہوشکر بس اللہ ہی کے پاس تلاش کرو رزق اسی سے طلب کرو اسی سے مانگو اسی سے دعا کرو اور اسی کی بندگی کرو اسی کا شکر کرو بھائی نہیں اور اسی کی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے علاقوں نے ہی اب بات لمبی ہے اس کو یہاں میں مختصر کر رہا ہوں جواب کیا تھا فما کا نہ جواب قوم ہی اللہ کالک تلو اور ہر تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اسے گویا کہ جب ان کے دلائل ان کے براہین ان کی دعوت جو عقل کو اپیل کر رہی تھی ان کے بعد جو دلوں میں گھر کر رہی تھی اس کا جو رد عمل ہوا ہے قوم کی طرف سے وہ مخالفت اور تشدد اور تعذیب اور غزہ جو آج اے قریش تم کر رہے ہو مسلمانوں کے معاملے میں وہی طرز عمل تھا اس قوم کے جوابرا کا اور اس قوم کے فرائنا کا اور اس قوم کے نمار کا جو وہاں کے بڑے لوگ تھے جو وہاں کے لیڈر تھے انہوں نے کہا وہ کلو اور ہر قتل کر دو اس کو یا جلا دو چند آپ میں اس کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل تسکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے آپ کو